للله ر العالمين والصالات والسلام على سجد لم دائبة اما بعد فاعوذ فَآعذ بالله من الشطان الَّديم بسم الله الرحمن ال الرحيم الصالة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلِك بأص حابك يا حبيب الله الصالة والسلام عليك يا بج الله وعلى آك بأص حابك يا نور الله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 شرق ریقت امیر آل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیا ستار قادری رضبی دامت برکاتم العالیہ نے اصلاح امت کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے ان مدنی انعامات میں سب سے پہلا جو مدنی انعام عطا فرمایا وہ نیتوں کے متعلق ہے اور مختلف مقام پر اس کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے مختلف مدنی پھولوں میں یہ بھی ہے مبہ کام یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا مبا کام یعنی جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ مولا علی شیر خدا کزا جہیم کے تیرہ حروف کی نسبت سے سلسلہ حیات الحوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک جہاں اللہ السبجل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک وط کے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا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 نمبر تین امیہ کرام علیم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، اکرام علی السلام صحابہ کرام علیم الدوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ گا نمبر چار عجائب قدرت اللہ کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر انشاء اللہ کہوں گا نمبر پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو ایرال کہا گیا تو استغفراللہ کہوں گا نمبر 6 تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نمبر سات حیوان کے احوال سن کر رب اعلی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پاراتئی سورہ یاسین آیت بہتر تہتر یعنی 72 ٹو اینڈ سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی اب ہے وضل لہ فمینا رقو بہوم ومینا قلون و لہن فیحا منا فیو و افلا یش ترجمہ کنسل ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفرے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے ان کے اوسطاف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اپناؤں گا اور خیر خا امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا نمبر دس اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیت شرعی مسائل سیکھ کر کہیں خدائے قدیر ازبدل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا نمبر گیارہ ان مدنی پولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا نمبر بارہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے اس بیان میں بیان کردہ مدنی پھولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کروں گا اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا یاد رکھیے جس قدر نیتیں کریں گے اس نیک کام میں تو اس کا سبب بڑھ جائے گا مگر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو صرف زبان سے یہ الفاظ دہرا لیے تو یہ نیت نہ ہوگی بہرحال آپ ثوابی نیت کے مستحق نہیں ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میٹھے بیٹھے, بیٹھے سائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے ببر شیر ببر شیر کو بھی انگریزی زبان میں لائن ہی کہا جاتا ہے اس کا سائنسی نام پینتھلو بھی ہے اس کا تعلق گوشت خور ممالیہ جانوروں سے اسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے جیسا کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے ببر شیر اور شیر میں کچھ فرق ہوتا ہے اس کا بھی بیان ہوگا یا حیوان کا بادشاہ بھی لوگ اسے کہتے ہیں اپنی قوت جسامت ہمت اور تیز رفتاری کی وجہ سے یہ سب کو متاثر کرتا اور بادشاہ کہلاتا ہے اس کا تعلق بلی کے خاندان سے چار بڑے بلی نما جانوروں میں سے یہ ایک ہے اور چیتے کے بعد دوسرا سب سے زیادہ پائے جانے والا جانور ہے یہ سمجھ لیجیے کہ بعض کہنے والوں کے نزدیک شیر ایک بڑی بلی ہے یہ خاص طور پر ایشیا اور افریقہ کے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں جھاڑیاں اور چھوٹے درختوں یا ایسے میدان جو سہرا یا پہاڑوں کے نزدیک ہو اب تک روایتی طور پر ان کی بارہ افسران بیان کی گئی ہیں ان کے علاقے عیال اولاد گردن پر پائے جانے والے بال حجم یعنی سائز وغیرہ کی وجہ سے اس میں مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں اور مختلف طرح کے یہ جانور پائے جاتے ہیں تاہم ماہرین کا اس فرق میں بھی اختلاف ہے یعنی بعض ماہرین ان ساری باتوں کا اعتبار نہیں کرتے ایک جوان بور شیر کا وزن ایک سو پچاس سے دو سو پچاس کلو گرام یعنی تین سو تیس سے پانچ سو پچاس پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے جبکہ مادہ کا وزن ایک سو بیس سے ایک سو بیاسی کلو گرام یعنی دو سو چونسٹھ سے چار سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے यानी जवान बबर शेर का वजन वन फिफ्टी टू टू फिफ्टी के यानी थ्री थर्टी टू जबकि मादा का वजन वन ट्वेंटी टू वन एटी टू के यानि टू सिक्सटी तक होता है इसी तरह बबर शेर की जिस्मानी लंबाई में भी फर्क है और इसकी जिस्मानी लंबाई एक सौ सत्तर से दो सौ पचास सेंटीमीटर वन सेवेंटी टू टू फिफ्टी सेंटीमीटर पांच फीट से 7 इंच से लेकर 8 फीट 2 इंच तक फाइव फीट सेवन इंच 8 फीट 2 इंचज तक होती है जबकि शेरनी की लंबाई 140 से 175 सौ पिचहत्तर सेंटीमीटर वन फोर्टी टू वन सेवेंटी यानी 4 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच तक فور فٹ سیون ٹو فائیو فٹ نائن ببر شیر کی اونچائی ساڑھے تین پوائنٹ فائیو یا اس سے کچھ زائد ہوتی ہے شیروں کی جسامت کا انحصار ان کے محول اور رہنے والے علاقے پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے وزن میں کافی فرق پایا جاتا ہے مثال کے طور پر جنوبی افریقہ کے شیر مشرقی افریقہ کے شیروں سے پانچ فیصد زائد وزنی ہوتے ہیں یعنی ان کا ویٹ 5% زیادہ ہوتا ہے اسی طرح تنہائی قید وغیرہ میں رہنے والا یہ جو جانور ہوتا ہے یہ شیر جنگلی شیر یعنی جنگل میں رہنے والے شیروں کے مقابلے میں زیادہ بڑے اور بھاری ہوا کرتے اسی طرح کچھ حد تک ان کے وزن کا انحصار ان کی جنس پر بھی ہوتا ہے ببر شیر کا رنگ سرخی مائل بھورا یا سلیٹی مائل زرد ہوتا ہے تاہم علاقائی اور نسلی اعتبار سے اس میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے ببر شیر بما اہل ویال ٹولی کی صورت میں رہتے ہیں اس کی ٹولی کو انگریزی میں پرائٹ کہا جاتا ہے ایک عام ٹولی میں بسا اوقات ایک یا دو ببر شیر ہوا کرتے پانچ سے چھ مادہ اور ان کے بچے یعنی ایک گروپ جو ان کا بنتا ہے وہ ایک سے دو ببر شیر ہیں اور پانچ چھ مادا اور ان کے جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں ان میں اکثر تعداد شیرنیوں کی ہوتی ہے بعض ببر شیر گروہ کے بجائے تنہائی یا جوڑے کی صورت میں رہتے ہیں یعنی اپنے کپل کے ساتھ ان کی ترکیب ہوا کرتی ہے بعض اوقات یہ دوسرے گروہوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن اس معاملے میں سب سے زیادہ مشکلات شیرنی کو پیش آتی ہے کیونکہ کسی گروہ کی شیرنیاں کسی دوسری شیرنی کو اپنی ٹولی میں شامل ہونے نہیں دیتی تو یہ صرف مطلب یوں کہ مادہ میں یا جتنی بھی فیملز ہیں ان میں یہ باتیں پائی جاتی خواہ جانوروں میں ہو خواہ انسانوں میں تو عورتوں میں ذاتی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی اور طرح طرح کے جارحانہ اقدامات کرتی ہے یاد رکھیں کہ یہ جانوروں کی خصلت ہے اور انسانوں کے اندر ایسی خصلت پایا جانا یقینا مضمون بات ہے ببل شیر کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی گردن پر موجود عیال یعنی بال وغیرہ ہے جو کہ اسے دوسرے شیروں سے ممتاز کرتے ہیں یعنی ببر شیر اور عام شیر میں فرق کیا ہے کہ اس کے پورے چہرے میں جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے بال ہیں اور کس انداز سے آپ کو یہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے تو یہ فرق عام شیر کے ساتھ اس کے اس بالوں کے ذریعے ممتاز ہو جاتا ہے یہ اور پتہ چل جاتا ہے یہ ببر شیر ہے اور دوسرا شیر عام شیر ہوتا ہے اور اسی بال کا اس جانور کو کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھنے والا کافی اس کے روگ میں آ جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے جیسا کہ ابھی آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں اس سے دوسرے جانوروں پر اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ اس کا مقابلہ درپیش ہو یعنی جب یہ مقابلے میں آتا ہے تو اس کی شکل سے اس کی صورت سے ایسی ہیبت ظاہر ہوتی ہے کہ سامنے والا جانور اس کی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ببر شیر کے جتنے گھنے اور گہرے رنگ کے بال ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ صحت مند اور پر کشش ہوگا گھنے اور گہرے والوں کی تلاسی بات ہے پر تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ پرکشش جانور صحت مند بھی زیادہ ہوگا اور جب زیادہ صحت مند ہوگا تو بہت اچھے انداز سے شکار کرنے والا بھی جانور ہوگا ببر شیر بلنی نما جانوروں میں اپنے کندھوں کی بنیاد پر سب سے اونچا جانور ہے اس ٹانگیں طاقتور اور جبڑے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اس کے دانتوں کے درمیان پائی جانے والی چار نوکیلے دانت بھی ہیں اور اس دانت کی جو اونچائی وغیرہ لمبائی ہے وہ تین اشاریا ایک 3.1 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اس کی کھوپڑی چیتے سے بہت مشابت رکھتی ہے مگر اس کے نتنے چیتے کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں شیر وہ واحد بلی نما جانور ہے جس کی دم کے سرے پر بالوں کا گچھا ہوتا ہے یعنی جتنے بھی بلی نما جانور ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح بلی ہے کتا ہے اس قسم کے جانور نظر آتے ہیں تو ان کی دموں پر اس طرح جس طرح آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو گچھے بالوں کے نظر آ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ بے گچھوں کے ہوتے ہیں ببا شیر بارہ فٹ اونچی تک چھلانگ لگا سکتا ہے اسی طرح یہ بارہ فٹ چوڑی کھائی پر بھی چھلانگ لگا کر پار کر سکتا ہے ببر شیر کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ درختوں پر نہیں چڑھ سکتا یہ صرف اشد ضرورت کے تحت ہی درخت پر چڑھتا ہے یوں سمجھیے کہ اس کا مزاج نہیں ہے کہ درخت پہ چڑھے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے درخت پر چڑھنے کی اور یہ درخت پر ضرورت ہی چڑھتا ہے شیر اپنے انداز و آواز سے ایک دوسرے کو پیغام بھی دیتے ہیں مثلا ایک ببر شیر کا دوسرے شیر کے چہرے پر اپنا منہ رگڑنا یہ خوشی کی علامت ہے اور جب یہ خوش ہوتے تو آپس سے اس طرح کے افعال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح ببر شیر مخصوص انداز میں دھارتا ہے پہلے تو چند بار تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کر دھاڑے گا اور پھر یہ کئی بار بلند آواز سے دھارتا ہے اس کے داننے کی آواز خاص طور پر رات کے وقت سنائی دیتی ہے یہ آٹھ کلومیٹر یعنی تقریباً پانچ میل دور سے اپنی موجودگی کا احساس اپنی دھاڑ کے ذریعے بٹھا دیتا ہے یعنی تقریباً ایٹ کلو میٹر میل یہ دور ہو اب یہ دھاڑنا شروع کرے تو اتنی دور سے اس کی آواز سنی جاتی ہے اور یہ تمام بلی نما جانوروں میں سب سے زیادہ دھاڑنے والا ہے اپنی ٹولی کے لیے زیادہ تر شکار شیرنیاں ہی کرتی ہیں جی ہاں شیرنی کیوں شکار کرتی ہیں ببر شیر شکار کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے کیونکہ ببر شیروں کے مقابلے میں یہ چھوٹی تیز ہوتی ہیں اور پھڑتی سے کام کرتی ہیں. تاہم جب شیر خود سے شکار کرتا ہے تو اپنے شکار میں شیرنیوں کو شریک نہیں کرتا بلکہ بچوں کو شریک کرتا ہے اور اس انداز سے اپنی ٹیم اپنی ٹولی اپنے گروہ میں یہ شکار کرتا اگر شکار چھوٹا ہو تو اس شکار کی جگہ پر ہی اسے شیر کھا لیتا اور اگر شکار ایسا ہے جو بڑا جانور ہے جسے ببر شیر نے شکار کیا ہے تو اس کو گسیٹ کر اپنی پناہ گاہ تک بھی لے جانے کی کوشش کرتا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ٹولی کی شیرنیاں بڑی مہارت سے اپنے شکار کو ببر شیر کی طرف بھیجتی ہیں اور اس وقت ببر شیر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ گھاٹ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور جیسے ہی شکار اس کی جانب آتا ہے تو یہ حملہ کرتا ہے اور فقط چند سیکنڈ میں ایک سو دس کا فاصلہ طے کر سکتا ہے شکار کے بعد سب سے پہلے ببر شیر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور بعد میں شیرنی اور بچے وغیرہ کو گوشت دیتا ہے میٹھے میٹھے سائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین خود اپنا پیٹ بھن لینا اور دوسروں کو بھول جانا یہ شاید مطلب ایسے جانور کی عادت ہے جو تکبر میں بھی بہت زیادہ مانا جاتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے جانور یعنی شیر کے علاوہ جو دوسرے جانور پائے جاتے ہیں اگر انہوں نے کسی اور جانور کو شکار کیا ہو مثلا آپ یوں سمجھئے کہ کتے نے کسی کو شکار کر لیا اب وہ جانور جو شکار شدہ جانور ہے ہلاک ہو چکا ہے شیر کے مزاج میں نہیں ہے کہ کسی دوسرے جانور کے شکار کردہ جانور کو کھائے تو اب ایسے جانور کی کیا خصلت ہمارے سامنے آئی ایسا جانور ہے جب شکار کرتا ہے تو پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے اس کے بعد اپنے ہی خاندان کے افراد کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے تو اپنا پیٹ بھرنا اور دوسروں کی خبر گیری نہ کرنا یہ اس جانور کی خصلت ہے جس وقت گروہ کے تمام ممبر مل کر کھاتے ہیں اس وقت ان کا انداز نہایت جارہانا ہوتا ہے اور ان میں ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شکار کا سب سے زیادہ حصہ کھا لے یعنی یہ ایسا جانور ہے کہ جہاں اس میں تکبر کی علامت پائی جاتی ہے وہاں ہرس بھی پائی جاتی ہے اور ہرس کی وجہ سے یہ جانور بہت زیادہ کھاتا ہے یاد رکھے کہ جانور بسا اوقات کے ایسے جانوروں کو کا بھی شکار کرتے ہیں کہ جسے ایک وقت میں کھا ہی نہیں پاتے مگر پھر بھی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں زیادہ کھا لوں کہیں میرا رفیق کہیں میرا یوں سمجھے میرا بھائی یا میرا خاندان اس سے نہ کھالے میرے پیٹ میں زیادہ چلے جائے اور اس کے نظارے ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں یعنی ایک کام کرنے والا ایک تاجر ہے اس کی خواہش ہوگی کہ سارا نفع میں کما لوں ساری مارکیٹ میرے پاس آ جائے میری دکان سے سب لوگ سودے لے اس کے انتظام اور اقدامات کرنے کا سوچ اور فضا بھی پائی جاتی ہے اور بلکہ حقیقتن کھانے کا تھال بھی سامنے آ جائے ہمارا تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھانا پہلے میں کھا دوسرا فرد کہیں نہ کھالیں لے لہذا میں زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے کو محروم کرنے کی میری انڈائریکٹ خواہش ہوتی ہے ببل شیر انتہائی طاقتور جانور ہے جو اپنے شکار کا انتخاب اپنی ٹولی کے ساتھ مل کر کرتا ہے اور پھر شکار کرتا ہے اگرچہ یہ اپنی قوت برداشت کے لیے زیادہ مشہور نہیں مثلا ایک شیرنی کا دل اس کے جسم کے وزن کا تقریباً اشاریہ ستاون فیصد پوائنٹ فائیو سیون پرسینٹ ہوتا ہے جبکہ ببر شیر کا فقط اشاریہ پینتالیس فیصد فورٹی پر مشتمل ہوتا ہے اس کے برعکس شیر کے روایتی حریف ہائنا یعنی جسے ہم لگڑ وغڑ کہتے ہیں اس کا دل اس کے جسم کے وزن کے تقریباً ایک فیصد ون پرسینٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ببر شیر اکیاسی کلو میٹر فی گھنٹہ یعنی پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تھوڑے فاصلے تک ہی دوڑ سکتا ہے یعنی ایٹی ون کلو پر آر یعنی تقریباً ففٹی میل پر آر کی اس کی رفتار جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے مستقل اس رفتار پر نہیں دوڑ پاتا کیونکہ اس کے بعد اس کا جسم اوور ہیٹ ہو جاتا یعنی اس کے جسمانی درجہ حرارت ایک دم اضافہ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ شیر کو اپنی اس رفتار کو اس رفتار اس بھاگنے کو کم کرنا پڑتا ہے اس لیے ببر شیر اپنے شکار کے قریب پہنچ کر حملہ کرتا ہے اس حالت میں یہ ریڈیونس بیسبلٹی یعنی کم نظر آنے والی خصوصیت سے فائدہ اٹھاتا ہے یا تو چھپ کر یا رات میں اندھیرے میں شکار کرتا ہے یا اس وقت کی جب خاموشی ہو یعنی یہ ایسے ماحول میں شکار کرتا ہے کہ جس کے لیے اس کو زیادہ کوشش نہ کرنا پڑے زیادہ مقابلہ نہ ہو اور یہ اچانک آ کر حملہ کر کر اپنے شکار کو زیر کر دے یہ اپنے شکار کے معاملات میں جب یہ شکار میں مصروف ہوتا ہے تو 30 میٹر یعنی 58 فٹ یا یعنی اس سے کم رہ جائے تو شکار کرتا ہے یعنی 30 میٹر 98 فٹ یہ اس کا فاصلہ بنتا ہو تو اب یہ شکار کی طرف بڑھ جاتا ہے آم طور پر بہت سی شیریاں اپنے شکار کو مختلف سمتوں سے گھیر لیتی اور پھر جو شکار ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر حملہ کرتے یعنی یہ شیروں کا جو گروپ ہوتا ہے یہ اپنے جو شکار ہوتے ہیں اس کے گروپ پر حملہ آور ہوتے جب گروپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو گروپ میں ایک تعداد بھاگ جاتی اور بھاگتی بھی اس تعداد کے پیچھے یہ جو گروہ ہوتا ہے یہ لگتا ہے اور جو اس تعداد میں پیچھے رہ جاتے ہیں جانور اس جانور پر یہ گروہ حملہ کر کر اپنی خوراک بناتا اور اپنا شکار کرتا ہے ببر شیر کے شکار میں زیادہ تر بڑے ممالیہ جانور مسلم جنگلی بھینسا زیبرا ہرن اور دیگر اس قسم کے جانور شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے دوسرے جانور بھی ان کا نشانہ بنتے ہیں جن کا انحصار ان کی دستیابی پر ہوتا ہے وہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے یہ نہیں ملا تو وہ صحیح پیٹ بھرنا چاہیے تو ان کا بھی یہ اصول ہے کہ پہلے اپنی من پسند کی غذا اگر نہ ملے تو گزارا کرنے کے لیے جو مل گیا اس پر ہاتھ صاف کر لیتے اور یہ جن کا شکار کیا جاتا ہے اور جو شکار کے ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کے وزن پچاس سے تین سو کلو گرام کے درمیان ہوتے مل کر شکار کرنے کی خصوصیت ان کی جو ہے اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوتا ہے کہ طاقتور جانور کو بھی یہ مل کر اپنا شکار بنا لیتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ایک جانور ان سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے مگر یہ اسے شکار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ گروپ کے ساتھ مل کر شکار کرتے ہیں اور طاقتور جانوروں کو بھی شکار کر لیتے ہیں مگر بڑے جانور مثلا ہاتھی زرافہ اور گینڈا اس کا شکار ببر شیر بہت خصوصی حالت میں کرتا ہے یعنی ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر اس کو اب ناگزیر ہو گیا اس کا شکار کرنا تو اب اسے شکار کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ان جانوروں کا شکار کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے میں میں زخمی بھی ہو سکتا ہوں ایک رپورٹ کے مطابق سخت بھوکے ببر شیر ہاتھی کو بھی نشانہ بناتے اور اس میں ان کی ترقی بھی ہوتی ہے کہ یہ رات کو خصوصاً اس کا شکار کرتا ہے جب ہاتھی کو کب نظر آئے یعنی ان کے اوپر یہ بات ظاہر ہے کہ ہاتھی کا شکار کرنا رات کو آسان ہے تو اب اگر یہ ہاتھی کو بڑے جانور کو شکار کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ایسی صورت میں شکار کیا جائے جو شکار کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے. شیر مویشیوں کا بھی شکار کرتا ہے بلکہ کچھ علاقوں میں ان کی خوراک کا بڑا حصہ انہیں مویشیوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ دیگر جا شک... شکاری جانوروں مثلاً چیتے لگڑ بگڑ اور جنگلی کتوں کا بھی شکار کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ان جانوروں پر بھی نظر رکھتے ہیں جو بیمار ہو یا مشکلات کا شکار ہو مرنے کے قریب ہو تو جو آسانی سے لکمائے تر بن جائے اسے نیوالا بنا لیتے ببر شیر ایک نشست سے تقریباً 30 کلو گرام یعنی چھیاسٹھ پونڈ تھرٹی کے جی تقریباً سکسٹی پونڈ کھا سکتا ہے جب یہ شکار کا گوشت مکمل طور پر نہیں کھاتا تو چند گھنٹے انتظار کرنے کے بعد پھر اس سے لطف اندوز ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے جانور بھی شکار کرتا ہے اور جب بڑے جانور شکار کرتا ہے تو ہر جانور ایک ہی وقت میں سارا کھا جائے یہ ضروری نہیں بلکہ اسے شفٹوں میں بھی کھاتا ہے ایک جوان ببر شیر کو دن بھر میں تقریباً سات کلو گرام سیون کے جبکہ شیرنی کو تقریباً پانچ کلو گرام فائیو کے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شیرنیاں کھلے میدان میں شکار کرتی ہیں جہاں انہیں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے لہذا شیرنیوں کی کامیاب شکار کا من پسند طریقہ مل جل کر شکار کرنا ہے اس سے نقصان کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے اور آسانی سے شکار بھی ہو جاتا ہے ببر شیر زیادہ تر شکار میں حصہ نہیں لیتے یہ شکار کے معاملے میں اکثر اس وقت متحرک ہوتے ہیں جبکہ شکار بڑا ہو مثلا جنگلی بھینسا اور ذرافہ ببر شیر اور شیرنی اپنے گروہ کا دوسرے جانوروں کے خلاف دفاع کرتے بلکہ کچھ ببر شیر تو دفاع کرنے پر ہی معمور ہوتے ہیں جبکہ باقی شیر اس کے پیچھے ہوتے ہیں ببر شیر دخل اندازی کرنے والے دوسرے ببر شیر کو اپنی ٹولی سے خارج کر دیتا جبکہ شیرنیا بھی دوسری شیرنیوں کو اپنے گروہ میں شامل ہونے سے روکتی ہیں ببر شیر عام حالت میں انسان پر حملہ نہیں کرتا اس کے انسان کو خوراک بنانے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں مثلاً جب یہ زخمی ہو اور اپنی قدرتی شکار کو شکار نہیں کر پاتے تو اب اپنی معذوری کے اندر یہ انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ان کے مقابلے میں کمزور ہے اور با آسانی انسان پر قابو پایا جا سکتا ہے بعض اوقات کہ اپنے دفاع کی غرض سے انسانوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں ویسے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ انسان کی بو شیر کے لیے خوشگوار نہیں ہوتی اگر ایک جوان شیر کا قدرتی طور پر کوئی دشمن نہیں ہوتا تاہم اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ان کی اکثریت آپس میں یا انسانوں سے مقابلے میں ماری جاتی ہے یعنی یہ جانور جبکہ طاقتور جانور ہے دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا ہے ٹولوں کے ساتھ رہتا ہے اپنی فیملی اپنی گیدرنگ کے ساتھ رہتا ہے تب بھی اس کے اندر یہ خسرت پائی جاتی ہے کہ اپنے مدے مقابل اپنی ہم جن جانوروں سے یعنی ببر شیر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور یہ لڑنا ان کے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن جاتا ہے خاص طور پر وہ ببر شیر جو اپنے گروہ کا دفاع کرتے ہیں ان کی اکثریت دس سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتی یہی وجہ ہے کہ شیرنیوں کی تعداد ببر شیروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق اس وقت ببر شیر کی آبادی تیس سے پچاس فیصد کم ہو چکی ہے اس بارے میں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ان کی تعداد میں کمی کی وجہ ان کی رہائشی علاقوں کی کمی ہے یا انسانوں سے مقابلہ کہ ان مقابلوں کی وجہ سے بھی یہ ہلاک ہو جاتے اور ان کی تعداد بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے بابر شیر اپنا زیادہ تر وقت آرام کرنے میں گزارتے ہیں یہ دن کے تقریباً بیس گھنٹے غیر متحرک رہتے ہیں حالانکہ یہ کسی بھی وقت متحرک ہو سکتے ہیں ان کی سرگرمیاں عموماً شام کے وقت بڑھ جاتی ہیں پورے دن میں یہ اوسطن دو گھنٹے چلتے پھرتے اور پچاس منٹ تک کھاتے پیتے اور کھلے میدان میں آرام کرتے ہیں کیونکہ کہ انہیں کسی سے ڈرنے کا کوئی ذہنی نہیں ہوتا یعنی گویا یو کہ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں تو اس کے مستق کھلے میدان میں آرام کرنے کی ان کی عادت ہوتی ہے جنگل میں شیر کی زیادہ سے زیادہ عمر دس سے پندرہ سال کے درمیان ہوتی ہے جبکہ تنہائی یعنی قید میں بیس سے تیس سال تک ہو سکتی ہے شیر ایک وقت میں کسی محفوظ پناہ گاہ میں ایک سے چار بچوں کو جنم دیتی ہے پیدائش کے وقت ان کے بچے نابینا ہوتے ہیں یہ حفاظت اور خوراک کے معاملے میں مکمل طور پر اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں تقریباً پانچ ہفتوں بعد یہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں پیدائش کے وقت ان کا وزن تقریباً دو اشاریہ چار سے چار اشاریہ چھ پوائنٹ تک ہوتا ہے 2.4 پوائنٹ ٹو عام طور پر شیرنی اپنے بچوں کو چھ سے آٹھ ہفتوں تک ٹولی میں شامل نہیں ہونے دیتی شیرنی کے بچوں کو بہت سے خطرات کا سامنا ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ بڑا خطرہ یہ کہ جانوروں کی طرف سے ان کو پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اندے ہیں اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے لہذا جتنے بھی جانور ہیں شروع میں شیر ان جانوروں کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ببر شیر کے اسی فیصد بچے دو سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے ببر شیر میں ایک اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دیگر شیرنیوں کے مقابلے میں اس کا رویہ ان شیرنیوں سے زیادہ مشفقانہ ہوتا ہے جو بچے والی ہوں ببر شیر کے بچے اس کی دم اور عیال وغیرہ سے اس کے بالوں سے کھیلا بھی کرتے ہیں ببر شیر کے بچے اس وقت تک شکار میں حصہ نہیں لیتے جب تک یہ ایک برس کے نہ ہو جائے دو برس کے عمر میں یہ زیادہ اچھی طریقے سے شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمر کے بعد انہیں تولی سے الگ کر دیا جاتا ہے اب یہ اپنی ٹولی بناتے ہیں یا رہنے کے لیے کوئی اور تولی تلاش کرتے ہیں ببر شیر کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بھی ہیں ببر کو یا شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے حالانکہ حقیقت یہ کہ یہ جنگل میں کم رہتا ہے جی آن. یہ جانور جنگل میں کم میدانوں میں زیادہ رہتا ہے جس کے بارے میں ہم نے بھی وضاحت سنی اور آپ نے جتنے فوٹیج دیکھے ہوں گے اس میں کھلے علاقوں میں پہاڑوں میں ادھر ادھر چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور ابھی آ آب بھی ہی رہے ہیں. اور اسے جو جانوروں کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ بھی ایک اعتبار سے جز وقتی ہے مطلب کیوں اس کی جزوی فضیلت ہے یا آپ یو سمجھے کہ سیکنڈری طور پر اس کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ جانوروں کے ساتھ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ جانوروں کے علاقے سے باہر ہوتا ہے لیکن اسے بادشاہ جنگل کا بادشاہ اس اعتبار سے کہنا درست ہے کہ یہ جانوروں پر فائق ہوتا ہے اور بڑے بڑے جانوروں سے جو اس سے بہت زیادہ بڑے ہوں ہاتھی ہے زیبرا ہے اس قسم کے بڑے بڑے جانوروں پر بھی حملہ کرتا ہے اور ان کا شکار کر دیتا ہے جب ببر شیر چلتا ہے تو اس کی ایڑی زمین سے نہیں ٹکراتی یہ اپنی زبان کی مدد سے پانی پیتے ہیں جس سے بہت تھوڑا پانی ان کے میدے تک پہنچتا ہے اور یہ ان کے لیے بہت کم ہوتا ہے لہذا انہیں جتنا پانی میسر ہوتا ہے اس میں پینے میں ان کو کافی وقت درکار ہوتا ہے کہنے والوں کا کہنا ہے کہ دس منٹ تک یہ پانی پیتا رہتا ہے ایسے علاقے جہاں پانی دستیاب نہ ہو تو ببر شیر اپنے علاقے کے میں پائے جانے والے جو جانور ہیں ان کے میدے کی جانب سے شکار کرتا ہے اور اس کے میدے کے اجزا کھاتا ہے اور اس کی نمی کی وجہ سے بھی اپنی پیاس بجاتا ہے شیر بادشاہت حکومت اور بلند مرتبے کی علامت سمجھا جاتا ہے شیر کا ایک بہت بڑا دشمن مگر ہے جی ہاں مگر مچھ شیر کا دشمن ہے اور مگر مچھ کا دشمن شیر ہے یوں سمجھا جائے کہ شیر جو ہے وہ خشکی کا بادشاہ اور مگرمچھ سمندر کا بادشاہ شیر پانی پینے اگر سمندر میں اتر آئے اور مگر مچھ موجود ہو تو مگرمچھ اس شیر کا شکار کر دیتا ہے اور جب مگر مچھ خشکی میں آ جائے تو شیر مگرمچھ کا شکار کر دیتا ہے تو اس انداز سے یہ روایتی حریف آپس میں دو بادشاہ ٹکراتے رہتے ہیں اور یہی بات ہے کہ دو بادشاہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے بعض علاقوں میں اکہتر فیصد سیونٹی ون پرسینٹ لگڑ و یہ بھی ایک جانور ہے کی اموات کے ذمہ دار یہ ببر شیر ہی ہوتا ہے افریقی باشندوں کا کہنا ہے کہ ببر شیر جب دھارتا ہے تو کہتا ہے یہ کس کا علاقہ ہے یہ میرا میرا اور صرف میرا علاقہ ہے یعنی خوب جا تک اس جانور میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اگر میرے اندر خوب جا پائی جاتی ہے اپنی خوشامت کی خواہش پائی جاتی ہے کہ میری خوشامد ہو یا میں یوں سمجھوں کہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں تو میرے اندر تو شعر کی علامت پائی جاتی ہے جی ہاں اگر آپ نے یہ شعر کی علامت پائی جاتی ہے تو شیر کی علامت پائی جانا کوئی اعزاز نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ خاصیتیں پائی جاتی ہیں تو کچھ ایسی خصلتیں بھی پائی جاتی ہیں جو انسان میں نہیں پائی جانی چاہیے تو لہذا یہ میرا میرا اور صرف میرا علاقہ ہے کہنے والا شیر دھا کر یہ بتا رہا ہے کہ میں تو جانور ہوں میں جو چاہوں کروں جس انداز سے چاہوں رہوں جس جگہ پر قبضہ کروں مجھ سے باس فرس نہیں ہونے والے مگر انسان سے باز فرس ہونے والی ہے مگر یہ یاد رہے کہ جانور نے جس جانور پر ظلم کیا ہے کل بروس قیامت اس مظلوم جانور کو بدلے کا موقع دیا جائے گا اور وہ ظالم جانور سے بدلہ بھی لے گا اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے شرعی مسائل اور شیر کو خاد میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں شیر حرام جانور ہے. یہ کیل رکھتا ہے یعنی یہ آپ نے دیکھا اس وقت اس کا پنجا بنا ہوا ہے اس کے ہاتھ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز کا ہے تو یہ کیل رکھتا ہے اور کیل سے شکار کرتا ہے تو جو جانور کیل بھی رکھے اور کیل سے شکار کرے وہ حرام ہوتا ہے لہذا شیر حرام جانور ہے اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اس سے اسے نجات مل جائے گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ کسی حاکم یا دشمن سے دولت یا توحفہ حاصل کرے گا صل على الحبيب صلَّ الله تعاد على محمد ت إلى الله أف الله ص على الحبيب صلى الله تعاد على محمد